قل استمع نفر من الجن فقالو سمعنا عجبا اے نبی کہہ دیجیے میری طرف وہی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے فآمنا ولن بربنا وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُ رَبِّنَا مَتَّخَذَ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولادی اور یہ کہ ہمارا بیوقوف اللہ کی بابت نہ حق جھوٹی باتیں لگاتا رہا ہے وَأَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ واقعہ سورہ احقاف احکاف نمبر 29 کے حاشیے میں گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا جس سے وہ متاثر ہوئے یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں آیا بلکہ وہی کے ذریعے سے آپ کو اس سے آگاہ فرمایا گیا پھر راج مصدر مستر ہے بطور مبالغہ یا مضاف محظوف ہے عجبن یا مصدر اس میں فائل کے معنی میں ہے منہ مطلب ہے کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت و بلاغت میں بڑا عجیب ہے یا مواعظ کے اعتبار سے عجیب ہے یا برکت کے لحاظ سے نہایت تعجب انگیز ہے بحوال فتح القدیر پھر یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وہ راہ راست یعنی حق و ثواب کو واضح کرتا یا اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے پھر یعنی ہم نے تو اس کو سن کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا نہیں اس میں کفار کو توبیق و تمبی ہے کہ جن تو ایک مرتبہ سن کر ہی اس قرآن پر ایمان لے آئے تھوڑی سی آیات سن کر ہی ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے لیکن انسانوں کو خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوا درآں حال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے متعدد مرتبہ قرآن سنا اللہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم بھی انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ ان کو قرآن سناتے تھے پھر نہ اس کی مخلوق میں سے نہ کسی اور معبود کو اس لیے کہ وہ اپنی ربوبیت میں متفرد ہے پھر جدو کے معنی عظمت و جلال کے ہیں یعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اولاد یا بیوی ہو گویا جنہوں نے ان مشرکوں کی ان مشرقوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی طرف بیوی یا اولاد نسبت کرتے تھے انہوں نے ان دونوں کمزوریوں سے رب کی تنظیم و تقدیس کی پھر سفی ہونا مطلب ہمارا بیوقوف سے بعض نے شیطان مراد لیا ہے اور بعض نے ان کے ساتھی جن اور بعض نے بطور جنس یعنی ہر وہ شخص جو یہ گمان باطل رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے شططہ کے کئی معنی کیے گئے ہیں ظلم جھوٹ باطل کفر میں مبالغہ وغیرہ مقصد راہ اعتدال سے دوری اور حد سے تجاوز ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ کے اولاد ہے ان بے وقوفوں کی بات ہے جو راہ اعتدال و ثواب سے دور حد سے متجاوز اور کازب و افتراء اور کاذب و پر پرداز ہیں وفترا پرداز ہیں پھر اس لیے ہم ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے حتیٰ کہ ہم نے قرآن سنا تو پھر ہم پر اس عقیدے کا بطلان واضح ہوا اللہ تعالی فرماتے ہیں اور بے شک انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان کو سرکشی میں بڑھایا اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا جیسے تم جنہوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں مطلب شولوں سے بھرا پایا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدًا السَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابًا رَّصَدًا اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سن گن لینے کو بیٹھا کرتے تھے چنانچے اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب اپنی گھات میں پاتا ہے اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا زمین والوں کے لیے برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ كُنَّا طرائقَ قددًا اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں ہم مختلف طریقوں مذاہب پر تھے وَأَنَّا ظننَّا اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ کہیں بھاگ کر ہی آجز کر سکتے ہیں اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا اور یہ کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی پھر جو کوئی اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لیتون فکین جہن میں حقوب اور لیکن جو ظالم ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف زمانے جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی پھر یعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا وہ حقن یہاں سرکشی تخیانی اور تکبر کے مفہوم میں ہے اس کے اصل معنی ہیں گناہ اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنا پھر بعض کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے پھر ہر حسن ہارسن چوکیدار نگران کی اور وشوہبن شہابن متب شولے کی جمع ہے یعنی آسمانوں پر فرشتے چوکیداری کرتے ہیں کہ آسمانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن لے اور یہ ستارے آسمان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں پھر اور آسمانی باتوں کی کچھ سن گن پا کر کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے جس میں وہ اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا دیا کرتے تھے پھر لیکن بیست محمدیہ کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے شعلہ اس کے تاک میں ہوتا ہے اور ٹوٹ کر اس پر گرتا ہے پھر یعنی اس حراست اس حراست آسمانی سے مقصد اہل زمین کے لیے شر کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا یعنی ان پر عذاب نازل کرنا ہے یا بھلائی کا ارادہ یعنی رسول بھیجنا ہے پھر قیدہ چیز کا ٹکڑا سار القعومقید اس وقت بولتے ہیں جب اے جب ان کے احوال ایک دوسرے سے مختلف ہوں یعنی ہم متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بٹے ہوئے ہیں مطلب ہے کہ جنات میں بھی مسلمان کافر یہودی عیسائی اور مجوسی وغیرہ ہیں بعض کہتے ہیں کہ ان میں بھی مسلمانوں کی طرح قدریہ مرجیہ اور رافضہ وغیرہ ہیں بحال فتح القدیر پھر ون ن یہاں علم اور یقین کے معنی میں ہے جیسے اور بھی بعض مقامات پر ہے پھر یعنی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کر دی جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا پھر یعنی جو نبوت محمدیہ پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اور اس کے منکر بے انصاف ہیں قاسطن ظالم اور غیر منصف اور مخصن متبادل یعنی سلاسی مجرت سے ہو تو معنی ظلم کرنے کے اور مزید فی سے ہو تو انصاف کرنے کے ہیں پھر اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے ان میں جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے یہاں تک جنات کی گفتگو ختم ہو گئی اب آگے پھر اللہ کا کلام ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللّ استقاموا, اسْتَقَامُوا اور وہی کی گئی ہے کہ اگر لوگ سیدھے راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے ومن عن ربه ومن عن ربه عذابا صعدا تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ مو موڑے گا تو اسے وہ بڑھتے چڑھتے عذاب میں مبتلا کرے گا وأن المساجد لله فلا تدعو مع احدا اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو وأنه لما قام اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ کفار مطلب اس پر ٹوٹ پڑے ال ربی والے عشری قبی بھی عہد الدل والے عشری قبی عہد کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا کہہ دیجیے بلا شبہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ بھلائی کا کہہ دیجیے یقیناً مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہ دے گا اور اس کے سوا میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَ رَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اللہ کا حکم اور اس کے پیغام پہنچانے کے سوا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لئے آتش جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب تک اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اللہ قریقتی کا ان حسط معنف من الجن پر اطف ہے یعنی یہ بات بھی میری طرف وہی کی گئی ہے کہ اگر وہ راہ راست پر قائم رہتے اب سے مراد راہ راست یعنی اسلام ہے غد کے معنی کثیر وافر پانی سے مطلب دنیاوی خوشحالی ہے یعنی دنیا کا مال و اسباب دے کر ہم ان کی آزمائش کرتے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ ان أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْعَضُ سورہ عراف آیت نمبر چھانوے اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کا نزول کر دیتے یہی بات اہل کتاب کے ضمن میں بھی فرمائی گئی ہے دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 66 بعض کہتے ہیں اس آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار قریش پر قہد سالی مسلط کر دی گئی تھی اور کے دوسرے معنی گمراہی کے رستے کے کیے گئے ہیں اسمانی کے لحاظ سے یہ مادی خوشحالی استدراج کے طور پر ہوگی جیسے دوسرے مقام پر فرمایا لَمَّا مَا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَا بَكُلِّ شَيْءٍ سورہ انعام آیت نمبر چوالیس پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے سر مومنون آیت نمبر پچپن اور چھپن آیت نمبر پچپن اور چھپن کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں امام بن کثیر کے نزدیک لینفتینہ کے پیش نظر یہ دوسرا مفہوم زیادہ قرین قیاس ہے جبکہ امام شوکانی کے نزدیک جب امام شوکانی کے نزدیک پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے پھر سوادن اے آدیب شعق شدیدن شدید موجان م تفسیر ابن کثیر نہایت سخت الب ناک عذاب پھر مسجد کے معنی سجدہ گاہ کے ہیں سجدہ بھی ایک رکن نماز ہے اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے آیت کا مطلب واضح ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اس لیے مسجدوں میں کسی اور کی عبادت کسی اور سے دعا و مناجات کسی اور سے استغاثہ و استمداد جائز نہیں یہ امور ویسے تو مطلقن ہی ممنوع ہے اور کہیں بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے لیکن مسجدوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے ان کے قیام کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے اگر یہاں بھی غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ نہایت ہی قبیح اور ظالمانہ حرکت ہوگی لیکن بدقسمتی سے نام نہاد مسلمان اب مسجدوں میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں بلکہ مسجدوں میں ایسے قطبے آویزاں کیے ہوئے ہیں جن میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے استغاثہ کیا گیا ہے آہ آہ کی عل اسلامی منگانبا پھر عبد اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مطلب ہے کہ ان سو جن مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اس کے اور بھی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن امام ابن کثیر نے اسے راجح قرار دیا ہے پھر یعنی جب سب آپ کی عداوت پر متحد ہو گئے اور تل گئے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اسی سے پناہ طلب کرتا اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں پھر یعنی مجھے تمہاری ہدایت یا گمراہی کا یا کسی اور نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں جسے اللہ نے وہی و رسالت کے لیے چن لیا ہے پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور مجھے اس پر وہ عذاب دینا چاہیے اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور مجھے اس پر وہ عذاب دینا چاہے پھر یہ لے املیک کلکم سے مستثنا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ لینی جیرنی سے مستثنا ہو یعنی اللہ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ تبلیغ رسالت کا وہ فریضہ بجا لاؤں جس کی ادائیگی اللہ نے مجھ پر واجب کی ہے وہ کا عطف لفظ اللہ پر ہے یا بلاغن پر اور اس صورت میں عبارت اس طرح ہے بہ باوالے تفسیر فتح القدیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ, اذا رأوا ما فسيعلمون من اضعف وأقل عددا حتی کہ جب وہ دیکھیں گے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور تر اور تعداد میں کم تر ہیں کہہ دیجیے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لئے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے عالم الغیب فلا وہی عالم, وہی عالم الغیب ہے وہی عالم الغیب ہے وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کرے پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے لِعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا لِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور اس نے ان کے گرد و پیش کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی عداوت اور اپنے کفر پر مصر رہیں گے یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں وہ عذاب دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے پھر یعنی اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے یا مشرکوں کا اور اہل توحید کی تعداد کم ہے یا غیر اللہ کے پجاریوں کی مطلب یہ ہے کہ پھر, مشر... پھر مشرکین مشرقین کا تو سرے سے کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا اور اللہ کے ان لشکروں کے مقابلے میں ان مشرقین کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگی پھر مطلب یہ ہے کہ عذاب یا قیامت کا علم یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ وہ قریب ہے یا دور پھر یعنی اپنے پیغمبر کو بعض امور غیب سے مطلع کر دیتا ہے جن کا تعلق یا تو اس کے فرائض رسالت سے ہوتا ہے یا وہ اس کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے یا ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے مطلع کرنے سے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہو سکتا کیونکہ پیغمبر بھی اگر عالم الغیب ہو تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے غیب کے اظہار کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا اظہار اسی وقت اور اسی رسول پر کرتا ہے جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے جیسا کہ یہاں بھی اس کی سراحت فرمائی گئی ہے پھر یعنی نزول وہی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وہی کی باتیں سننے نہیں دیتے پھر لیا علمہ کا فائل کون ہے بعض کے نزدیک اس کا فائل وہ ضمیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہے اور معنی یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ سے پہلے رسولوں نے بھی اللہ کا پیغام اسی طرح پہنچایا جس طرح آپ نے پہنچایا یعنی گران فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام پیغمبر تک پہنچا دیا ہے اور بعض نے اس کا فائل وہ ضمیر قرار دی ہے جو لفظ اللہ کی طرف راج ہے اس صورت میں مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں نیز وہ اس وہی کی بھی حفاظت فرماتا ہے جو پیغمبروں کو کی جاتی ہے تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے اپنے رب کی پیغامات اپنے رب کے پیغامات لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے ہیں یا فرشتوں نے پیغمبروں تک وہی پہنچا دی ہے اللہ تعالیٰ کو اگرچہ پہلے ہی سے ہر چیز کا علم ہے لیکن ایسے موقعوں پر اللہ کے جاننے کا مطلب اس کے تحقق کا عام مشاہدہ ہے جیسے لینا رسول سور بکرا آیت نمبر ایک سو تریالیس تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور <الْمُنَافِقِينَ> سر کبوت آیت نمبر گیارہ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا میں ہے بحال تفسیر ابن کثیر پھر فرشتوں کے پاس کی یا پیغمبروں کے پاس کی پھر کیونکہ وہی عالم الغیب ہے جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا سب کا اس نے شمار کر رکھا ہے يعني إس كإلم ميها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين